سروس کو mais il ساتھی آ رہی ہیں دو سر, سر دو ان ساتھی نے لکھی ہے کہ جو خود اپنے طور پر بیٹھ کر آئے لیے. منفر فل کریم کی عربی ہے اسی معلومات کا نام نہیں ہے بلکہ جو بات معلومات میں سامنے آتی ہیں ان کی حکومت کل میں آ جائے اور ان کا عمل آدمی کے آزاد ہے ظاہر ہونا شروع ہو گئے کل میں اس پہ فکر پیدا ہو جائے اور آزاد دوبارے سے اس کے انداز شادل ہونا شروع ہو جائے. ایک گئے ایک دفعہ جاؤ یونیورسٹی میں آیا گئے کرم آیا اور اس کے سوالات کیے ان سہان جنر کو رہ سکتا ہے اور چہتان نہیں رہ سکتا میں جنرل میں سید لگی تھا سید امن ہوں گے اول والے میں اور سہیل لسیدہ ہوئے سید رمد نہ ہوئے نقیدہ تو صحیح تھا مطلب نہیں تھا تو ان کو پہلے گورت سے گزارا گیا ایک دم اوراری شیطان میں آنے والے کو دھول بول کر سید الف کے بارے میں دھوکہ دیا تو اس وقت عالمان اسلام کہاں تھے عالمان okay. اسلام پہ تھے okay. شیزان کہاں تھا okay. مجھے کیا پتا چیتان تھا جنرل کا صاحب بلایا ستایا تو جنرل بھی ہوگا تو اس میں نہیں ہے نمبر نہیں ہے تو موجود ہو گیا تھا okay. مجھے کیا پتا تھا okay. آپ لباس ہو جا کر کے اور شاید اچھا سے کہتے ہیں okay. ایک اعتراضات ہوتے ہیں ایک اشکالات ہوتے ہیں ان کی افزا صاحب اب میں اور میں کیا فرق ہے اجکال میں اور میں کیا فرق ہے کہتے ہیں کہ کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو اس اسے سمجھنے کے لیے سوال کرنا اس سوال کو اشکال کرتے اور احتیاط جو ہے کسی چیز کو نہ مانتے ہوئے اس میں صحت نکالنا اس پر تبدیل کرنا ڈاکٹر بلر صاحب رفید ٹھیک ہے جی خیر اس نے ایسے اسلات اس کے تصویر بڑے ایسے اشیا اس نے دیے تو مجھے شوق ہوا کہ پوچھیں کہ ماشاء اللہ اس کی بڑی گہری سوچ ہے اس بارے میں لیکن یہ کہ کوئی گہری سوچ استعلات بلے کہاں سے یاد ہے استعلات بلے کہاں سے اس نے کہا کہ یہ اشکلات جو ہے تو ہمیں سب اور سنیا بال تصویر پڑتے ہیں اس کے بارے میں یو پی ماہرین ہیں انی شریعت یہود الشاہی یہ ان کے اخلاق ہیں اور کی تفصیل سے اندازہ ہوا کہ جو نیوسی یہود الشاہی علما ہیں ان کی کتنی گہری نظر ہے تفصیل پر کیسا نے کیا پھر اس وقت اس کے اعظم کو پسلایا جنگل کے دانے کے بارے میں کیا ریسی رکھا گئے جنر رکھا گیا نکا بات کر ہمارے گرام میں بہت ان باتوں کو لیکن یہ کہ جب تک تک آدمی کا آمنا سامنا ایسے اتراجیوں سے نہ ہو تو آدمی کی نظر میں گہرائی پہ جانی تھی بار سوگرام میں بگڑے ہوئے ایسے لکھا ہوا ہے کہ باہر سے اس میں ایک اس کوسپا کی کٹ کی دی گئی ہے کوٹ دی گئی ہے تو باہر پھرتے وسطا ڈالے اپنی قوت قوت کو استعمال کرتے ہوئے جو اس کو کل پل ڈالنے کی اس کو قوت حاصل ہے اللہ لگین سے ہوتی دور اندازی میرا دل میں دور یہ وہ شیطان وہ جو وسپشا ڈالتا ہے دلوں میں اور جنوں میں سے بھی ہوتا ہے انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے بالوں کا ایسا آڈر جاتا ہے یہ خود گمراہی اور چڑھاؤ ہوتے ہوئے اس طاقت کو بھی حاصل کر لیتے ہیں کہ دوسروں کو, دوسروں کو دوسرے کے دل کا مسورا ڈال کر اس کو گمرہ کر سکیں کسان کے مندر جتنے اور خیر اس سے اور معلومات سے جو میں نے کی میڈیکل کالج کے لیبابلنس نیا ان کے جو پروفیسر ہیں اس نے اداسا دی چودہ سال ان کو دعوت دی تھی ریٹائر نہیں ہونا یہاں پاتے ہیں ان کو وہ اس کی وجہ سے پتہ چلا کہ کتنا ہی انہوں نے گھر پڑا ہوا ہے لکھے ہوئے نا کہ متوزلہ یو کی سازش کی متدلہ کہ شاید یو کی سازش کی رینسنگ کی انہوں نے قائد کی پہلے یوگی چندر کو کیا ہے انہوں نے دعوت دی ہے انہوں نے مختلف مسلمانوں کو اس میں گرا کیا ہے ان مسلمانوں نے اس تقسیم کو متعلق رحمتہ اللہ علیہ پہلا متزل بات کرنے کے لیے بات کرنے کے لیے آیا ہے اس نے بڑی بات کی ہے اس بات آخر میں کا کو کوئی نہیں سمجھتا سکا حضر احمد اللہ کی ایک جتی ہے سارے سلسلوں کا سارے سلسلے کے سلسلے برکات ہیں حضور صلی اللہ سلوکر صاحب اقرام کو آتے ہیں اور ہمارے تین جو ہیں ان کے کے بعد کے بعد اللہ بڑی کسی کا نمبر سے ہے نہیں سمجھا سکے فوٹو چلیے وہ نہیں سمجھا سکے بتاؤ افسوس تھے انہوں نے فرمایا کہ یہ سزلہ خالدہ لوگ مشہور شوق ہوگا کہ آپ کو پہچا کرو گے دوں گی رسلہ فوٹو سیوا حالی آدمی یہ کہیں چل گیا کے بارے وبارک چھکے کل باہر نکلے تھے ان کا نام ہی موت دلّہ پڑا موت دلہ کا منٹ کا موت اسپاڑ ہے کہ ہے یہ اس میں فائل بہت چاہتے کھیتی ہوگی ہے سبھی چو ریٹ ہوتی وہ پھر اس وقت اس وقت زمانے کے بزرگ ایسے تھے کہ جو اوپر کا فتو لگانے میں بہت اختیار کرتے تھے ان پر اوپر کا فتو نہیں لگایا پتوا نہیں ہوگا وہ زمانے کے لوگوں نے فتو نہیں لگایا ان پر اور ان کے باوجود ساری کتاوں نے ان سے کام دیا ہے اور تفصیت فیر کے صاف کا مصنف جو ہے کیا نام ہے الہباد عمر شری ہے بغیر انڈیا کی بہت زبردست بھارت ہے تھی عربی کی لوا کی عربی گرامر کی اور الفاظ سے مالی نکالنے کی اور اس کی کیا کبھی تفصیل چندرے نیشنٹل کٹر کا ویل پکڑے تو خیر یہ تو باتیں کی انٹرنی کے لیے میں نے نہیں لی طور پر اس بات کو کہہ رہا تھا کہ معلومات نہیں ہے اگر معلومات کا نام ہوتا تو سامنے موبائل لکھا ہوا ہے اگر یہ بات معلومات کا نام ہوتا تو یہ بڑے بڑے یونیورسٹی جو ہے یونیورسٹی جو پروفیسر جو پی ایچ کرا رہے ہیں جو ہوتی ہیں وہ دکھائی ہیں اور مسلمان پنجاب یونیورسٹی کے نصاب میں عربی شعبۂ عربی کے نصاب میں پروفیسر نکلسن کی ایک کتاب شامل تھی پروفیسر نکلسن کی کتاب سے شامل سی جگہوں کے چاہیے ہمارے شہر صدر مغرب شرح رحمۃ اللہ علیہ صبح کے صدر بنے انہوں نے اپنی کتاب کو نکالا اور کتاب کی جگہ علامہ شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ اور, اور بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی دولت شامل کی بعد پھر میں نے پوچھا نے کہا تو کشید رحمۃ اللہ علیہ بنو صاحب کے بطے رکھا دیے بعد کے لوگ آئے مولانا صاحب فرمانت ہے کہ ہمارے یہ پروفیسر صاحبان کی بی صاحب بیٹھتے ہیں تو کہہ رہے تھے کہاں کرتے کہ جانتے نکلسن نے اٹھائیس کیا جانتے سب اور واپس تھے وہ لوگ کو ایسا بریفی سے بیان کر سکتا ہے پروفیسر نکلسن پڑھنے والوں کا حیرت اور سمجھنے کے لیے بچے پہ اللہ کا خاص طریقہ ہے ہم نے بڑی نا مطلب خاص خلی پائے اس بار آپ کو رکھ پہ سنا ہوں ہمارے ایس سی کالج کے پرنسپل جو پروفیسر امنی شاہ سر یہ اور میں اکٹھے ہو لاہور میں کیا پریشان ہے میں نے میں کہا کہ میرا پوچھا تو اکاڈمی نے قرضہ لیا انچاس ہزار اور آپ کو دیکھیں اس زمانے میں یہ واقعہ آپ کا سنا رہا ہوں اٹھاسی کا چار ہزار روپئے کلو میں چار ہزار روپے کتنے بنے بارہ روپئے کلو کرو ڈھائی لاکھ پچیس ہزار کیسے بنے کرو تین ساڑھے تین لاکھ روپئے بنے لاکھ میں نے کہا جلاہور بند کے ساتھ آپ نے سب تک کیسے دیا ہے اور یہ ایک آدمی और آیا اس نے آپ کسوخ کی باتیں سنائیں تصوف کی باتیں سنائیں اور باتیں باتیں ایسی ہے کہ آدمی پر ایسے جادو ہو جاتا ہے ان کے سارا جلدی ہے تو فائل میں اور اس کی جب کرا رہا ہو اس میں خاص ہو رہا ہوتا ہے اور میں مم میری طرح اور چار آدمی دو چار بالیں کرو کے چپ پہ آدمی بچا دے کر بڑی باتیں کہا کہ میں, کہ میں شیخ احمد سلیمی دل احمد اللہ علیہ مجر احمد اللہ علیہ کے اولاد سے ماشاء اللہ دلانی ہے شیخ رسالیہ دلانی احمد اللہ سے عام تو ہے مجربی ہے احمد کے اولاد سے ہیں بڑا متاثر کے ساتھ بھی یہ تھا کہ مجھے ہزار روپیہ دو ہزار روپیہ کرتا لے جاتا تھا آپ کا دستوں کی میار پہ واپس لے آتا تھا اس سے بڑا ہی نہیں جن مطلب کتنا کٹھا کروا لے لیا کہ تین مہینے کی سے کٹھا کروا لے لیا اور کہتے تین مہینے گزرے سے مانگا شنی بار مانگا اور مطلب گزرا پھر مانگا کہتے میں نے ہزاروں کو دیا کہ پیسے دو ورنہ میں باڑے لے جا کر باڑے بٹھائے ہوئے ہوگا میں نے ہم کشاور کے لوگ کسی کو دمکی دیں تو ساتھاتے تو میں گما کر لیں گے یا باڑے اگوا کر لیں گے غلط ہو گیا میں نے یہ بات کہی اور دوسرا جنگ جو ہے سب میں بیٹھا ہوا تھا میرے پاس عدالت کا کلسا سمن لے کر آ گیا اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس آدمی کو میں نے ساٹھ ہزار روپئے قرضہ دیا تھا انچاس ہزار اس سے ادا کر دیے ہیں اور گیارہ ہزار اس سے مجھے قرضہ میرا باقی ہے تو میں کہا کہ اس پر تفریح چڑھ رہا ہوں پر اس کے ساتھ پتہ چلے میں اسے کہا کہ آپ جب اس کو دے رہے تھے اس کے ملے امام سے آپ نے اس کے بارے میں معلومات کی تھی نہیںورت آپ کا ہے کا نہیں کسور آپ کا ہے کا نہیں ہے وہ جو آدمی بات کر رہا تھا وہ سفاق بول رہا پہلے میں کس میں کا سفر پاس جتنا مارک پروفیسر نے کل سن ہے اتنا مارک موجود بدل صاحب نہیں بدلو صاحب خلافت دیکھا آپ بیٹھ کر سکتے کتنی مالی عمارت کی نہیں ڈاکٹر صاحب وہ آپ کو ایک میرے سبق کے بارے میں سنا رہا تھا ان میں سسب اور سیکھے حقیقت ڈاکٹر صاحب اور اور دکھایا گیا اس کے بارے کا ہمارا امام اپنے نام ہمارے جو سراب کے نام تھا اس سے ہم نے بات کی ساتھ رہنے والا تھا انہیں تو فکر نہ کرے اسے محلے کے مام وہ تو ہمارا دوست ہے اور ہم ان کے پاس جا کر بات کریں گے تو یہ امام صاحب ہمارا من صاحب اور یہ صاحب یہ دونوں ملے میں گئے نماز پڑی امام صاحب کی کسی امام صاحب سے ملے اس آدمی نے جھوٹ نام لیا تو امام صاحب نے فوراً کہا فرانا فراد محلے کی ماں کے, کے ساتھ ہے نا سارے ملے کا کچا چھوٹا ہوتا ہے اپنے سمجھنے مسائل بیاس کیے ہوتے ہیں سام کی کی لگائی ہوتی ہیں بیٹوں نے لگا بیٹوں نے لادا سا ہمارے پاس ہے نا پورے محلے کا پورے محلے مات رکھتی ہیں گھروں کے اندر کی معلومات بھی ملے مات لوگ اگر دھیان کرتے ہیں نا تو آپس میں کشتی ہے ہاں جی کیونکہ جو باتوں میں جھگڑا تھا گھر والی کے ساتھ وہ کیا کرائے ہوئے تھے وہ سب تب کے نتی کرتے ہیں اور امام صاحب نے دوسرا لفظ مطلب کہا وہ فراڈ وہ فراڈ آدمی وہ فراڈ جو تھا گیری معلومات رکھتا تو سننے والے آدمی مشہور کر رکھو جب بھی کر اے اے سو بھی اور ہے اور بھی اور ہے ہمارے ایک بزرگ ہیں میری ایک اجازت سبریت بڑا سر سارا منتالے کی طرف سے دوسرے بزرگ ان کی طرف سے قادری ہے کی اجازت ہے میری ہم راپ کی طرف سے میں نے کہا کہ آپ کو میں میرے ساتھ آئے آپ کو میں لے جاتا ہوں کسی کام کے لیے اور کشاور سے دور نکال کر کے بجروں کے علاقے میں چلے گئے ان کے مزدوروں میں میں لے گیا اور ان کے مزدوروں کو چلے گئے ایک جھونگڑا جھونپڑے وہاں مزدوروں کے ایک جھونگڑا نماز مسجد جا کر بیٹھ کے ان نے ایک آدمی کا نام لیا کہ اس کو بلا کر لیا ہودم کو بلا کر لیا آیا بڑا خوش ہوا اس نے کہا کہ آپ ماشاء اللہ آئے اس نے کہا کہ آپ کی مرغیاں ہیں آپ کی گائے ہیں بٹر ہے نیند دیا ہے, ہے کہاں ان کہا نہ کھائیں گے ان ہمیں کھائیں گے میرے اللہ بات ہم کے پروفیسر ٹیٹو ہوتے ہیں ٹو کھانے پینے کے بنا مشکل ہے چودہ تقربہ ہمارا ہوتا ہے کہ فرین دن کا کی کیا ہے کہ کیا ذائقہ ہوتا ہے ہالینڈ کی فری دن کا کیا ذائقہ ہوتا ہے اور جو سی کی کا کیا ذائقہ ہوتا ہے تہوال جو پاکستان کا کیا ذائقہ ہوتا ہے کنر والی ہوتی ہے افغانستان کا کیا ذائقہ ہوتا ہے ہوتا ہے کھانا کھلا ہاں رہا تو کیا ایک بڑی روٹی لے ہم چار آدمی چلے گا چار ہم آدمی سے بڑی روٹی لے کر آیا تو ہمارے ادر صاحب کو نظروں نے چار ٹکڑے کیے ایک ایک ٹکڑا ہم نے اس مزدور ان پڑ مزدور سے سوال کیے اس مزدور نے نفس کے مکر اللہ کا تالک اور ہمارے تالیہ کی جو باریکی ہم جان کی اپنی اینٹ بٹے کی بولی میں جذان صاحب آیا نہیں آیا جزان صاحب کے تو رہے نہیں کبدل خیر ایک جیل میں مسجد میں لوٹا کرتا ہوں کہا کیبل رہا ہے سنر ہے اس بات کردر سے سائبان آپ کو بیان کر دوں گا ایمان کوئی کے آ کے علاقہ ہے گاڑل دا، کا علاقہ ہے اس میں کام ہوتا ہے مفتی مفتی مصطفیٰ نے سنایا میرا کہ میں لاہور میں جیل میں گیا تو میں نے دیکھا مولانا علام گز احمد اللہ جیل میں, جیل میں, جیل میں جیل میرا ساتھ تھا میں پڑا ہوا تھا میں نے تو سالی یاد ہے کیسے آ گئے بس علاقے میں الیکشن والا ہے اور علاقے کے خوانین نے مجھے جیل میں ڈال دیا ہے کیوں وہ باہر تھا نہیں سکتا میں کیا میں نے دوستی میں آپ کو جیب سے نکلوا دیتا ہوں لیکن میرے لیے جلسہ کرو گے کروں گا میں سے لریٹ کے مام تھا درخواست لے کر سارے سیکھوں کے پاس گیا داخلہ کے پاس گیا تو ان کے تین مہینے کا قید کرائی ہوئی تھی وہ میں نے ماسک رکھی گیا ان کو رات کو جلدی کیا بارہ بجے تک تقریب کی جب تقریب ختم ہوئی تو میں نے کہا فلان چل دی گئی فلانگ کے گھر پر کے رات آپ وہاں کا نہیں پل بچے آپ فلکار کا دماغ کا یہ دماغ کی بھائی یہ اپنا کام کرو را. میری رات میں آخر با مجبوری وہاں پہ نکلا ڈالا بارہ بجے آدمی ہے سویا ہے کہتے رات کو دو بجے شریف اگر کمرہ سہچا آواز آ رہی ہے جیسے کہ آگے جانور تبا ہوا ہوا ہے وہ فراٹے پڑ رہا ہے کہ میں نے چلو کہیں آدمی باہر اٹیک ہو گیا اس کی موت ہوگی اور مصیبت میرے گھر میں بنی ہوئی میں کیا ہے ڈرتے ڈرتے میں نے اس کو دعا کھولا تو دیکھا کہ یہ آدمی کاجر فرقے اور اس بار دعا ہم جات سے لگا ہوا اور وہ او جانور زبرد نہیں ہوا ہوا تھا بلکہ اس کی فریاد تھی جو اس بار دلال کے کو فیاض کر رہا مریانا صاحبان کو میں بلڑ کھا کر تو بلڈ میرے ساتھ بیٹھ میں بلڑ کھپا تو بہت ہوگا لیکن تو دس بار کھپا ہو خدا کرے تو میرے پاس آئے ہی نہیں چھوڑ دے میرے پاس کیونکہ میں نفری سے بند کرنا چاہتا کہ خالی میں نے سیٹ جسمنٹ کا الیکشن کرنا ہوگا اور بادل منظور کے ساتھ میں نے اتیادی میں انتخاب کرنا ہوگا اور اس میں نفی جمع کر رہا ہوں یہ قطر میں نفی نہیں جمع کر رہا ہوں یہ خدا سے مبارک ہے اپیل کرتا رہے ہوا مجھے احساس ہوا کہ اس آدمی کی خوبصورت دراص اس چیز میں نہیں آدمی کا بات کیا ہوتا نہیں آپ نے کیا کہا وہ باتیں مرفت کی تھی نا اس وقت یہ پتہ چلتا کہ نہ تو آدمی نے ایٹاخوجی پڑی اور نہوار کے منطق پڑھی اس نے میں اور نہ آدمی نے فوج فکا پڑی اور نہ آدمی کو جو ہے تو فائل مخود کی گردان آتی ہے نہ اسے یہ پتہ ہے کہ احمرے میں اور احمر میں کیا فرق ہے یہ گردان کرتے بڑی سیبانے کی پریشان کر رہے ہیں کہتے خاص ہوا ہے کہ احمرے کی اور سے فرق ہے سارے سا ساتھی اور ہمارے اضر صاحب نے دکھانا چاہتے تھے آدمی سے ملاقات کرنا چاہتے تھے لوگوں کو پتہ چلے ملک اس چیز کو کرتے وہاں مزید ادا ہوے گی ہمارے گھر پر آئے گئے بہار چارو سال انجاور کی تھے یہ تقریبی مدرے میں اس کیا ملے گا عمل تو کیا لیکن منہرم بھائی ہم بھارت کا ضرور سمندر میں کوئی اصول کا نہیں پڑھے اصول کون سی سب جاخری کتاب کون سی ہوتی ہے اصول سب جاخری کتاب کون سی ہوتی ہے توجہ تلوی تو نہیں پڑی ہے لیکن تحبیل تلوی کے جو اصولوں کی بنیادیں ہیں تحبی و تلویب کے اصولوں کی جو بنیادیں ہیں تو ہم نے فاروق اضی اللہ عالم نظر نبض اللہ محبوب کے اقوال پر ہیں اور خود خاص خارجہ اسلم کے اصطلاحات اور اصولوں کے بارے معلومات نہیں ہے جس کے اخبار پر دور کتاب کی بنیادیں منا رہا پہلے بنیادیں کام سے لگی ہیں ایک تو بنیادیں کل تو حال سے لگی ہیں جو سینا مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روشنی سے جو کل مستیر ہوئے سندور پکڑا اور اس میں اس اندر فین شریف تھی فرق پیدا کی تھی او فرق کو ٹونے طور پر لیا رہا یہ نور تھا جو پیدا ہوا ہے یہ دور ہوتا ہے یہ کل نہ پیدا ہے اور نماز کو بنا کسان کا تجربہ کیا اور دماغ شریف کی کا تجربہ کیا اس کی معلومات اور مظاہر نہیں پہنچ سکتا اور جو ہے وہ حقیقت کیا چیز ہے اس کے بارے میں میں نے سن باتیں کی نہیں ہیں مجھے اس کو غور اتنا ہے وہ حقیقت جو ہے وہ دو ہال سب کرا ایک کو دو کہتے ہیں ایک اور تکوا کرے کریز کرتے تو بیٹھے بھی دو ہزار تکوا میں کیا فرق ہے سے پہلے دوسرے چیزیں پوچھنا کریں چھوٹا دورہ کیا ہوا کوئی تو لاہور والے مطلب آدمی بولے نہیں بڑے دورے سے نا بہت ملاس دان تو لگے گا پڑ گئی بیا دو مچھائی ہوئی دورہ سیکھنا بیا ہوتی ہے جو ابھیان ہوا سر ابھی فضا ہے وہ خراب پر نام فصل کا میری طرح مریض ہوتا ہے ایک تووں کی مارد ہو جاتی تھیوں کی اور تعلیموں کی یہ بات نہیں کہا کل کا الگ کے ساتھ نہیں ہوگا ایک تعلق نگر الگ میں سو سو ہیلوں اور تعبینوں کی نظر کر ہماری ہیں ہماری کے کنڈوڑوں میں تھا الیکشن لڑنے کے لیے ایس مادور مودی صاحب نے ڈگری میں اپنے باپ اپنے باپ نام بدلنے کی درخواست کی کیوں کہ الیکن کا بہت ضرور کام سر جھوٹ بولنے کا جواب دے وہ تو موجود کو پتہ ہے خیر موجود نہ پتہ بات کا نام تبدیل کرنے کی ضرورت آج بھی تھا کہ آپ نام آدمی کا تبدیل ہو گیا تھا بھر گیا ہے تین پچاس سالوں پر ہے پچاس سال میں اس کا نام سال میں نام تبدیل کرنے کی ضرورت آپ کو چاہیے تو کیا پھر بالوباز دی گئی ہے گولیات اس نام کا گزرتا تھا وہ مر گیا تھا نام اس کو اس کا کٹا ہے ڈگری اس کی تھی اور اب یہ باپ کا نام کر کرے تو تب وہ ڈگری ہو کر یاد لا کو اگر میں تو کر کے دیتا ہوں باجو سب جگہ میں اب زمین ہوں کل فار جائے میں نہیں ہوتی کسی بخارت نے کسی نے اس کو اٹھارہ سرکاری بنایا نوکری مل جائے گی بائیس نوکر تو جائز سب کو لے کر اپنے بالا کے پاس بھیج دیا تو خوانین کی روشنی میں یہ بات نہیں ہو سکتی تو اب میں حضرات ہمارے داخل ہو رہے تھے اور انہوں نے کیا کہ جو امیگریشن والے جو سیکنڈ کرتے ہیں تو اس میں ایک یہ بات پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ کرنسی تو نہیں لہرے ہمارے کرنسی تو نہیں لہریں ہیں اس پر ہمارے حضرت جی نام رشمن صاحب رحمتہ اللہ علیہ ساٹھ نو انہتر میں کی نو نو میں نے ان کی جاڑت کی ہے اور ساٹھ نو انہتر میں پہلی بیک مجھے اللہ نے مجھے پاس بس مزید جا کر کیب نے اللہ کا اس بار میں یہ تجیز بیگ تو نہیں کیوں عام طور پر آپ کو دکان کے خطر کھلاوٹ کے کپڑے دکھانے کی بات بند ہو گئی مٹر کی باتیں ان کی اجازت سے ہم نے اگر مولانا شاخ صاحب سے پوچھنا شروع کی اگر مولانا صاحب نے فرمایا کہ بیگ انہی کی لینی چاہیے بیگ کو آپ نے توڑے کیونکہ بہت بڑی شکریہ اگر مولانا شرط صاحب نے فرمایا کرتے ہیں آدمی کا اتنا اونچا روحانی مقام ہے تو سر آدمی کو درخت سارے ذکر کا پہلی چیز مکمل ہوتی تھی اور بھی تو میں ابھی نہیں پوچھا ہوتا تھا کہ مجھے خواب میں اضروی مولانا انسر صاحب رہوں گی جس ہے کوئی بھی لگا کماتے انسان کو کیونکہ برکات جو ہے وہ چیز جاری ہوتی ہے کیونکہ مجھے بناتے ہیں مجربی بناتا ہے کسی بھی برادر دے پہ حفاظت ہے کام ہی کا ہوتا ہے تو یہ خراب سے پار ہو کر انڈونیشیا میں جا رہے تھے اوٹادی کے ساتھ تو وہاں کی وجہ والوں کے وصول ہے گاڑی سے پوچھتے ہیں آپ کے پاس کرنسی تو نہیں ہے حضرت جی نے فرمایا تو حضرت جیسے ان کو پیسے کیا گیب میں کیسے پھیلائے نے کہا میرے پاس سلطن نہیں ہے جب چلے گئے بات تو اچانک جیب میں اچانک گیب میں ایک روپیہ پڑا ہوا تھا اس پر اضرت جی کتنی زیادہ سسوار فرماتے رہے کتنی زیادہ پریشان رہے اور اتنی زیادہ تھوڑا رہے کہ یا اللہ ادار کے ساتھ پاس پیسے ہیں اور میں نے کہ پیسے نہیں اور میرے پاس پیسے نہیں تھے ایک روپیہ تھا حالانکہ وہ نہ جانتے ہوئے بات صحیح نہیں جب پر اقتبار فرما رہے تھے کہ میری زبان سے کہیں کا پل مانا چاہیے وہ تو وہ تو نبو فول اور دور یہ کرتی ہوئی آپ دربار میں بولے دونوں دفتر اکٹھے ہے ہیں کوئی آپس نہیں اکٹھی رہی اکٹھی آئی بچاؤ بچوں سے بچو دھوتی بات ہے وائٹ سلپ میرے نا پچاؤ تھا کہ لوگ تھا بچ چکے رہا ہے حالانکہ واؤ میں اور فا میں دونوں جار ہیں کتنا اس میں فرق ہے واؤ میں سو ہے اور فا میں کرافیے ہیں بل سے مانگنے بات کرتے ہے تو بیان سال اس, اس پیشی بات کو اس اسی بات نے کافی وکفا ہے کچھ وکفا ہے کافی وقفہ ہے اور واؤ بیان کرتے ہیں, ہیں؟ فاجتا نبو، فاجتا نبو کہ تھوڑی ہے فائدہ یعنی میرا لوسان ہے کہ بوتوں کی پرستی کی گندگی جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اور بچاؤ وہ اپنے آپ کو کولب دور ہے دوسری بات ہے رانی اللہ کے بندوں کو بہت سی زیادہ فکر ہوا کرتی ہے بازار بھی کافی زیادہ تک استفار کر رہے تھے پریشان ہو رہے تھے چار تارے پاس پیسے ہیں اندر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں حالانکہ شکایت جیب میں پڑا ہوا تھا تو اب با... اور بلّہ کیسے ایسا نہیں کرتے میرے, میرے بھائی خیر یہ جی اللہ والے جھوٹ سے اپنے اپنے کو بچاتے ہیں اور خدا بچا ہے کیسے گاج کرتا ہے اس کا جو حال کر کے چھوڑتے ہیں چھوٹے دور ہو جائے گا کھا کے وہ اہم صاحب کرنے کا کر کرنے, کرنے دوستو جس میں سلیکشن کمیشنوں نے ایک اعلان کر دیا انہیں اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ اس کو دی ہے اس سے واپس لے لے بٹ کے جے جیسے میرا کہتا ہے کہ دل تو میں نافذ کروں گا میرا میرے سب سے پہلے میرا نفس ہے تو اس کی خلاح سارے دنیا ساری دنیا میں پھیل گیا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا میری باندھ سے جھول کیا شرما نکل گیا میری تصدیقوں سے کہ لوگ ہے تو زندگی بن چکے ہوگا مجھے کیا فائدہ دل نے کر رہا تھا کہ الگ مانا جو دو باتوں میں بیان کرنے کو ہیں ایک کو سکوا کہتے ہیں ایک کو سکوا کہتے ہیں کاج کا بیان جو ہے تو یہ واقعی باغ بار اس کا بات جو پر کرنی ہے آواز سب کو ٹھیک رہی آنی؟ آنی ہے جی میں آخری آدمی ہے لیکن بروز والا بزرگ آتے ٹھیک آ رہے ہیں ایک میںکوا ہے سونا میں ذرا فرق ہے جو کہتے ہیں دنیا کی رقبت دنیا کی پرگی دنیا اللہ کے غیر کے سرک کو ذوق دیتے ہیں اور اللہ کے خوف سے گناہ سے رکنا اور نیکی پر پڑھنا اس کو تکوا کرنا ذر جیب ہو اللہ کے غیر کو ترک کرنا اور تکوا جو ہے وہ اللہ کے خوف سے گناہ سے رک کر نگن پر پڑنا. تھوڑا سا کسی بات پہ نکلا ایک زور دیکھ تک بسوں اللہ کے غیر کا سر اور تک بات اللہ کے خوف سے نیکی سے رکنا اور گنا سے روکنا اور نیکی میٹھے کل جب وراؤ... روانہ ہو رہے تھے تو تھوڑے سے روانگی کے آدھار میں نے بیان کیے بسوں کے بس کے خواہ مطلب بس میں تو میں چھتیس ہزار کی کوئی کارج تو خصفی صاحب میں ڈاکٹر حفیظ صاحب نے سال پوچھا میرا آج شریف شکیل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے یہ کیسا قول ہے جی ڈاکٹر صاحب بولو جی اس قول کو آپ کے بہت سی سنا اللہ کیا ہو؟ اللہ کا سور ماشاء اللہ کہ دارک آنا تو اللہ کے ساتھ اللہ کی دیر دیر؟ اللہ اللہ سے غیر کو سر کر دو اللہ کے گھر کو چھوڑ دو سب سے بڑا روزہ کے ساتھ کون سا ہوتا ہے ساتھ کے سرکار کا سب سے بڑا دلگا جیسا اور کہیں گے جانا سر ایکل کے سر کی دنیا کی نا سر کی دنیا سے کی گھر بار بلی بچے سب چھوڑ چھاڑ کر چلا گیا اللہ اللہ کرتا تھا اور, اور اس میں یہ کیا سر کی دنیا کیا ہو اللہ اللہ کر رہا ہو تو اس کو روزی کمانے کا موقع نہ ملتا ہو تو آپ نے یہ ضرور کا سوال کر سکتا ہے کہ ضرورت لوگ کے لیے ضرورت کے لیے کافی سارے مسئلے ہیں تو آخر ایک دفعہ ایک جگہ گیا تھا اس نے اس نے کھانے کے لیے سوال کیا جاتا ہے سوال کرنا پڑے اس کو جائز ہوگا تو ایک عورت اس کے کھانا لے کر آئی کھانا اس نے کھایا اس کے بعد جگہ پسند ہے لوگ بھی کچھ ہیں کے سے اپنی تصدیق ہو رہی تو اس عورت جہاں تک کو دیکھا اور گرتی کو دیکھا تو پہلا کھا میگو سر سر کی دنیا کر کے سوتلا گرکی کو دیکھو سوئی دھاگا ٹینکی کنگی پانی پینے کا کہ سورا ساری چیزوں کو بنائی جاتے ہیں کہتے ہیں ساری یہ سب کچھ دنیا تھا یہ سب دنیا نہیں اور پہلے دنیا میں تھی کہ مجھے تھوڑا یہ بات ہوا دس دنیا دا تو سب سے بڑا گھرا تو بری ہوتی ہے تو خوشہ کو گر ہوا ہوا تھا السلام علیکم ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں جسلا کر رہے تھے گھر والی کچھ اپنے تین رپور نامے اپنے کر لیے اس کے یہ سارا کر لیا کہ سماری بات خیر اس کو کو کہا کہ ایک دنیا اکیلے تھی سارے سوئی جا کے ساری دلی رہا ہے کہ دنیا نہیں تھی ڈاکٹر شریف صاحب ماسٹر شریف صاحب ساری ہم بتا دے کے نکل گزرے اپنے آدھار سے لکھا ہوا ہے کہ میں جب نکلا کار کیا بیچ ہوا اور دل آخر کی مائل ہوا کیونکہ ڈیڑھ دن بس دل میں کہ بس سات بس سو چھاٹ کے بس اللہ اللہ ہو جانا چاہیے میں گھر سے نکلا دنیا, دنیا سرک کرنے کی نیت سے اور کسی کو بتایا بھی نہیں کہ آپ نے ریلوے اسٹیشن کی طرف نہیں گیا وہاں سے بیٹھا میں نے پیدل سل کر کے پیدل کی طرف میں نے جانا تھا وہاں سے گاڑی میں بیٹھ کر دنیا سرک کر گاڑی جب روکا تھا تو میں بکر میں ٹھہر گیا بکس میں میں نے تھوڑا جو آرام کرنا تھا اس بار بعد گاڑی دبت ہونا تو میں نے کہا کہ اگر جی تو آدمی رہی ہے اگر حلت کیا کہ بعض نہیں پڑ لیکن جب میں نے پڑھنا کیا تو بعض میں کر کے دنیا کا یہی واقعہ میں نے ہوا سکے سب نے ہر گزرا ہوا تھا کوئی اور مجھ پر دھیان کیا ہوا تھا پورا ماقی کا سر کے بجلی کی طرف آتا ہے تو کیا کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے جو میں نے پڑھا تو میں یہاں کھل گئی اس طرح کے اندر کیسے کہتے ہیں موسم کی گرولہ کیسے کہتے ہیں اور میں کیا کر رہا تھا میں تو شیطان کا آلاہ کار بن گئے شیطان کے شکار ہو کر اور چلا کرے میں کوئی چیز کرتا ہوتا ہم جو سر کو کو چھوڑ کیا کریں گے بڑا کیجیے نہیں پیسے چھوڑ دے گا نوکری چھوڑ دے گا آدمی گھر چھوڑ دے گا چلو جیسے چھوڑ دے گا فارم بلکہ فون کچھ چھوڑ دے گا ساری چیزوں کو دے گا کر کے کو ہیں جا کہ کو اور سب سے بات کر کے دنیا کو کیا کریں گے باقی وہ ترک لیں گے کیسے یہ بچوں کیسے ترک کریں گے مسئلہ یہ ہے صاحب کہ ترک, ترک, ترک دو جا دو جا دو جو ہے ترک یا زور جو ہے زور فخت اللہ تعالی کے احکامات کو دوڑ کر دنیا سے دینے کو چھوڑنے کو کرتے ہیں بڑا خوش ہو گیا جا کر کم سے کم درجہ دور تو یہ ہے کہ حلال حرام کی تدیل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی, کی روشنی میں اللہ کے غیر کو دھیرے کی جملوں کو حلال طریقے سے لینا اور حرام سے نہ لینا حرام طریقے سے نہ لینا اگر آپ کر رہے ہیں آرام کرنے کے لیے کو حرام طریقے سے نہ لینے کو آپ نے ترک کر دیا یہ سر کی دنیا یہ دور اور میرے بھائی اس کا کلی ترک کر دینا یہ آسان ہے حرام طریقے کو ترک کرنا یہ مشکل ہے یہ سر مشکل ہے ہر سال کچاور کا شربہ بازار کا شراب جو ہے وہ ہر سال عمرے پر آگے پر جاتا ہے ہر سال آگے عمرے پر جانا آسان ہے دکان میں بیٹھ کر جھوٹ سچ کی تبدیل کرتے ہوئے رسائی میں بننا یہ مشکل ہے خرچ دکان کا آسان ہے اس پر بیٹھ کر خرچ بننا یہ مشکل ہے ہمارے بھلے کے اندر لڑکا آیا جلدی گریجار کا جگہ ندی ودیار سنگھا کے صاحب میں آپ کو واضح بات کرنے کے میں ہوں پرچون کا دکاندار اور جیسے میں سوجا لیتا ہوں دکاندار جو ہے وہ پکڑا تمہارے مرکز کا چورا کاجی ہے اور اسے ناٹا خریدنے کے لیے گیا تو کاجی لگے آٹے کو چھان رہا تھا چیڑے سینک رہا تھا اور باقی آٹے کو پیک کر کے لے رہا تھا وہاں کا گھاٹا سنجائیے بھی آتا ہے اور آتا نہیں ہے تو میں کہوں والا تھا میں کیسے بیٹھ گیا سرکار کروں جب اپنا کام کرا لگے نہیں بیٹھے پڑا ہوا کہ لہٰذا میں باتوں کو نہیں سمجھتا بھائی کی خبر نہیں ہے تو میرے فریش سمجھ لیتا جس میں آپ لوگوں گھروں میں جانا ہونا نا کھانے کی دعوت کی ہوئی ہے پلاو پسند ہوئی ہے مورے گھر ہوئے سر پہ چلے ہوئے میں جب روٹی میں ڈالتا ہوں نا جو دکان کے آٹے تمہارے گھروں میں پڑی دیتی ہے میرا کھانے میں بھی لے جاتا ہے معاف کریں آپ کی دعوت کو نہیں میں پاتا کہ آپ نے بڑی دعوت کی اللہ کرم کرتے گھر کی اپنی گرمی روٹی دیتا ہے موری جب ہم آپ کے گھر کھانا کھانے کے لیے نہیں جو بھی آیا ہے ہم آپ کو گھر کھانا کھانے کے لیے بھی آئے کیا آپ اب بیا کر تو اپنے آسان نمبر کر رہے ہیں کیا بیا کر بیٹھتے ہیں یونیورسٹی میں بیٹھ کے بیٹھا کر سو آیا ہے ججر بہت ہے کہ ان سر مجھے وہ دے رہا ہے یہ دھوکہ دینے کی بھی کوشش کر رہا ہے کہ آپ سونے بنے گئے آرام سے دیجیے جائے گی وہاں پر پھر آپ کو بیان کرنے میں بڑا سکون ہوگا کیا بات کر رہے اللہ سر کو حرام طریقے کو سرک کر کے دنیا کی صبح محدود ہے حالات کی مجبور حرام کو فرق کرنا یہ سرکار اور یہ ترق مشکل ہے اور طرف ہے تو بالکل ہی طرف ہے پہلی بات اور دوسری او بات اس میں انہمات کا نہ ہونا منہمک نہ ہو اس میں ڈوبا ہوا نہ ہونا اللہ والے جو کاروبار ہے دنیا کا استعمال کرتے ہیں وہ بغیر انعماد کے کرتے ہیں ڈاکٹر الطاف صاحب یہ ابھی جاری نیا نا اس اس کا ایکٹ ایسا نہیں لگا بھی دینا نہیں ان لوگوں کی بلی ضرور کیا سال کے بعد تو اگر اجمام مقرر کرتے ہیں اور ضروری بات کہ نہیں ہوتی ہے اس لیے ابھی موجود نہیں ہے تو اس کے میں کیا کرو دوری بات مہمات نہ ہو تو چاول موتی سے پیر کی طرف آتے ہیں تو دائیں ہاتھ پر ایک آتی ہے کہ مکی ڈالتی ہے یا پر گیس وغیرہ بھی لگاتا ہے نا شادی کا کرتے ہیں جو نماز جا رہی ہے نمبر کو میں سے گا کر دوں اس میں نماز پڑھوں اس بکری کی دکانیں جو بکری کی دکانیں ہیں تو یہ زیادہ بھی ہے کپڑے کے دکانداروں کو دی ہیں اور اس میں عورتوں کے بٹ کھڑے کر کے ان کو کپڑے پہنائے گئے اس کی یقین میں تو روزی خاص عورت کے بہت کپڑے پہنا کر جو سورت ہوگی لوگوں میں کپڑے پہ دے دے گا یہ کہ بہت دے رہا اس کی نماز کی اللہ کو ضرور رک میں حال کی اللہ کو ضرور ہے کہ آج بھی زمین گیا کوئی فرض بھاجن عمل کرا کے دلچسپ قبول نہیں ہے نہیں آیا ہوا جسوں میں کیوں آیا ہوا ہے جو عمل ہے بغیر کی گئی ہے دو فیصلہ کے ساتھ ہے جس پہ قبولیت کو قبولیت اٹھوالا نہیں کرتا بلا دیتی جب دل گر رہا ہے کمل کبولی کو اٹھتا نہیں ہوتا یہ سب گلی مستا وہ گر پہ ہو ایسا تو جب اگتا ہے وہ کرتا ہے قبول ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کمل ہو گیا بھی ہو گیا وہ کمل جب ہوتا ہے اس کے بعد اقتباس مت ہے اور اخلاق رکھتی ہے پرواز پیدا ہوتی ہے اور اٹھتا ہے ملیالہ کی طرف جو قبول ہوتا ہے تو اگر یہ قبول کرنے میں تغیر بل ہمارا سال وغیرہ ہوتا تکلیل ہوتا ہے ہم امرگی اور قبول ہو گیا تو بات کیا نماز دوسرا یہ ہے کہ دنیا کے زمانے میں خلا والوں کو نماز نہیں ہوتا ہے نماز نہیں ہوتا ہے کو میں لگے ہوئے ہوں اگر سال میں احمد اللہ لے کے مرغیوں نے جو باتیں پوچھ گیا موغی نے پوچھا کہ ایک وہ سیکھی ہوئی ہے اور دواخانہ بنا لی ہے مدد اتنا آپ کہتے ہیں جیموں کو جو مدد متب بنا لیا ہے دواخانہ بنا لیا ہے میں بیٹھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ روٹی سے کچھ روپ بنا لے اب ادھر صاحب کیا دینے والی بھی ضرورت ہے کہ نہیں ہے پیار دینے کی ضرورت وہ کوئی کبھی دیکھنے والے ہوں گھر کو لکھا کہ پیار دینے کی ضرورت نہیں ہے اتنا احمد کی ضرورت نہیں ہے واٹ بلو والے یہ پھر تلر ٹھیک پڑا دینا کی بات واٹ بلو سے پتہ بندہ جلدوں کی دیکھو کوئی آدمی نہیں مرتا جب تک کہ اپنی روزی کو مکمل نہ کر لیں اللہ سے ڈرو اور روزی کی طرف میں اچھا طریقے اختیار کرو اس کا نماز نہ کرو وہ اسی مسئل والے دکان والے کو دن ڈرایا تو صرف چٹا دیا ہے میرے بھائی سر کا سر اور آنکھوں کا رختار کا اور ہوٹا کو جو ہوتا ہے وہ سہ کیسی اس کی پیدا ہوتی ہے اور گردن اور کسان کا جو ہو سکتا ہے وہ سہ جذباتی شروع برج خیال تھا آیا ہوگا صاحبہ جب وہ ان کے ساتھ ہمارے جا رہے تھے کہ وہ فلاں فلانگ جو ہے ان کی جگہ پر پھیریں گے تلے گھر نے بڑا تعارف کرایا کہ یہ ماشاء اللہ کپڑے کے دکاندار ہیں اور یہ جو ہے تو انہیں سب بیٹھے غالم بنایا گیا ہے سامنے کی مسجد میں ان کا بیٹا ہے ان کا اللہ ماشاء اللہ مجھے تو لوگوں کو حوالے کو پتا تھا کہ ان کے پاس نہیں تھا لیکن خیروں نے پہلے بندوبست تھا ہمارے تو ساری باتیں میں نے کہا بڑوں کپڑے کی دکان پر تو یہاں مکملہ تصویر لگانی ہے کہ ان کا ڈیزائن بنا کر جوڑوں کو پڑتا ہے جانے والے کو کہیں تو یہ سب سبزدار مکہ جو ہے مکان نے لکھ دیا ہوا ہے شروع کر دیا کہ ہمیں رائل جو ہے وہ وہاں پر ہوئی ہے. تو سفایت صابا والد کے چکر میں کام کرتے مذمات نکالی کہ ابھی موجود کا بھائی دیکھا بنی ہوئی وہاں اس کی والدہ کو بھی ہے کہ وہ تو بچار بھی موجودہ کا بائے تو ایمان نہیں ہے ایمان نہیں تو انعمار ادا ایتا گھر تو حقاقہ پتہ کلاج مجھے پھر تک میں ایک بار سے کام کر لیا کرو اچھا طریقہ تیار کر لیا کروڑی تو سے بارہ سال میں لے لیں گے وہ آدمی کو بھائی ارے بلان صاحب محمد للہ لے بڑے جو چار چار لوگ جو علی گڑھ میں محمد لا لے خیر پڑ اڑ کے پہنچا ہے تو اس کو اڑ کے پہنچتا ہے تو اس کا جوہرش کرے مخصوم کا ہے اڑ کے پہنچا ہے اس کا جوہرش کرے مخصوم کا ہے فرض یہ ہیں میرے میرے روزگار میں ہر جانے سے تو رو ضروری شرط ہے وہ یہ ہے کہ آدمی انہمات نہ کرے انہمات نہ ہو ہوماس سے بچے اب رمان گاؤں اور آدمی کا جو کاروبار ہے اتنا مال ماریا ساری عمر ڈالے سب سے خراکیں کرتے ہوئے بس آس پائی ہے تو اتنا نقدی اتنا سونا چاندی رہا ہے تین دن تک سونے چلتے کاٹتے کاٹنے کے دوران عراق پسند کرنے میں ان کے بیٹوں گھاتوں پر تھالے پڑے تھوڑے بار مار اور ساٹھ ہزار غلام زندگی میں آزاد کیے ہوئے ایک گھر کی قیمت بارہ ہزار گرم اور سات ہزار کو جو تو بارہ ہزار گرم میں اور دس ہزار کے ساتھ گرم نہیں گئے اتنے بند سات ہزار چھ کروڑ بنے تو چھ ارب بنے میں چھ کروڑ درم اور اس وقت کا ایک چودہ کے سکر ہوا ہے اللہ میں سات درم میں اونٹ خریدا ہے اور ایک سو بیس درم میں بیچا ہے تو اس قیمت سو درم مل جائے سو درم کو آپ جو ہے تو اور ساتھ کرو ہاں اس وقت سو روپئے اکاؤنٹ ہے اور وہ اونٹ آج کل اجیت نرمن سا کتنے کا ہے ساٹھ ہزار کا ہے اس سو درم, درم, درم, درم کو ساٹھ ہزار اس وقت کے سو ٹرن کی قیمت آ کے ساٹھ ہزار ڈرن کر تو سو کر تسین کروڑ چھ ہزار گیا تو چھ کروڑ کو آپ نے چھ ہزار دینی پڑے گا ساٹھ ارب بن گیا چھتیس ارب چھتیس ارب کی خیرات اندر غلاموں کی آزاد کرنے کی ہے چھتیس ارب کی سندری میں اس دشائز میں لکھا ہے کہ جتنا دنیا سے فائدہ ارب نے اٹھائے دنیا دار اٹھائے نہیں سکتے سب کے کھڑا وہ تو بہت اچھے سے اور یہ بغیر اعمات کے یہ سارا مال بغیر اعمات کے ماں عزا رحمۃ اللہ علیہ چالیس سال تک اس سبق نماز پڑھی ہے ان کی ساری رات بازی سارا دل ہے تو مسائل کے سکھانے میں باتوں میں اور ان میں رہا ہے اور زمانے میں جو ابراہیم قابل احمد اللہ علیہ کا جہاز خلیمہ منصور کے خلاف ہوا ہے ابراہیم کا خروج جو ہے خلیمہ منصور کے خلاف ہے اور زیاد پیسہ امام الطفہ نے ادا کیا ہے امام ولیمہ محمد نے ادا کیا برادم خیل میں تھے تو مجاہدین جو بتا رہے تھے کہ آپ کو کیا پتا ہے کہ جنگ کا لڑائی میں کتنا خرچہ ہوا کرتا ہے ایک بار کامرو کے خلاف لڑ رہے تھے افغانستان میں تو تھے آتے تھے اور ایک رات میں مرتے پر سے اصلے کو اڑ جاتے تھے یہ لاکھوں کروڑوں اربوں کی بات ہوئی میں براہم کابی اللہ علیہ انہوں نے کریبا منتھوں کے ورنموں کے خلاف اور غیر چھٹی ہسرتوں کے خلاف کیا ہے لڑے اس کے خلاف تو ان کی فنڈنگ انہوں نے اور اپات کے بعد جو ہے تو کرکے میں کتنا بتایا تھا آپ کو دیکھا چھ کروڑ گرن ان کے سڑکے میں پڑے ہوئے چھ کروڑ اور اپنی بھارت اللہ نے کاروبار کی دی وہ اس کی گار میں جا کر پال کردہ بھوکا ہوں ننگا ہوں بڑے بوٹے ہیں میں کیا کروں کہ ایک کیا روپے میں دے دو اور اس علاقے میں منگفل نکلی لیے وہ اس کو خرید کر دے دو اور ساتھ سے دس دس کو لاد دو اور اس کو بتا دو کہ سو منٹ دور روپ کے وہاں جا کر بیٹھا ہے آتے پیسے خود ڈر آ رہے بس اس بات اللہ کا کتنا لگا گورنمنٹ ایک منٹ ایک منٹ لگاتے اور آج بھی جاتا تھا مہینے کا سرکام دیتے تھے مہینے کے بعد جب آتا تھا تو ایک ہزار درم کے دس ہزار روپئے کیے ہوتے تھے ایک ہزار میں درم کو دیتا تھا اور نو ہزار درم ساڑھے چار ہزار روپئے ہوئے ساڑھے چار ہزار روپئے دن میں اور خاص کپڑے کی کاخانہ پیشن کپڑے کا کارخانہ اور بڑے بڑے شہروں میں ان کے سیل سیل جتو okay. hmm. اور سیلجن اور کبھی اتنا تھا کہ جب اس وقت کچھ کے لیے باہر نکلتے تھے تو لوگوں کا خیال ہوتا تھا وہ کچھ کے لیے باہر نکل گئے کاروباری بازار میں بڑے کاروں سے کئی اس وقت سودے باتیں کر کے مکمل کر یہ دنیا کے دکھے پیور میں جھول بول رہے ہیں جھٹ مار رہے ہیں دلند کر رہے ہیں گلے کاٹ رہے ہیں اللہ والم نے اس کو جن کے لوٹ پر رکھ کر ایسے رہا ہے اس کو کا حضرت ابو حضرت کر سر کے دنیا کامر ابلو نکل احمد اللہ علیہ نے چھ کروڑ ترکا چھوڑ کر کر کے دنیا کے چھ کروڑ کا مالک جو میرا ہے اور اب رحمان رب رسل میں اربوں روپئے کا قرضہ سو کا دیا ہے سارے کی دنیا سے بھی آج میں ایڈ جو ہے تو فارم جس کی اس کی طلب کے ہمیں قرضہ لگے ہوئے ہوتا ہے انہی کی مرکزی ہماری ساری ہے اور ہم پکے نہیں دار میرے بھائی شو ہے کہ نہیں باقی یاد آ کر سناتے ہیں کو یاد میں رحمد علیہ کہتے ہیں کہ میں بیت ہونے کے میں نے سوچا پناہ اسے مانے کہ وہ بید اللہ حرار ہیں بڑے بزرگ ہیں اللہ کے تلق والے ہیں یہاں ان کے پاس بیت ہونے کے لیے جب بیت ہونے کے لیے دیا ان کے جو گانا کاروبار گانا رہایش ان کے سبل میں گھوڑے ہیں آپ لوگوں نے فخر سے کسی کو کرتے ہیں مکان بنا رہا ہوں میں نے اس کو کہا تھا نقصے برانے والے کو بیس گاڑیوں کے لیے چھوڑنا ہماری گاڑیاں توڑتی ہیں آپ نے کپڑوں فخر کو ہماری دردوں کو نارے پر جب میں گیا تھا گاؤں میں آ گیا ایسے مجھے بڑے افسرے کے بعد دیا گاڑی نے کیا وہ بازی خان خوانے آ رہے ہیں پڑھنا تھا گھستا نہیں ہوں پہلے مجھے بٹھاتے بھی آپ جو بٹھایا کیوں ہے اب مجھے آپ بٹھا رہے ہیں تو میں اب دس آدمی ایک روز بیٹھے کر رہا ہوں دوسرے کے لوگ بڑے کروں جی بار دا جی کے گھر ملوں گا بیٹھے کر رہا ہوں سر سے بچنے کے لیے اپنا اللہ کے بخے خدا ہوتے ہیں نا اس کے گھر کے بچنے کے لیے تو کرنا ہو پیچھے اور گاڑی بولے گا آدمی جا کر بڑا بڑا کھانا بوٹک بیٹھے کر رہے ہیں جو اللہ کے غصے کو یعنی بتا ہے بستا چل یعنی میں نے کہا جو سب کر آ کر صحیح بیٹھ کے گیا وہ جب کل شروع کیا کہہ رہا ہے کیا پتا چلے ہم صبح بابلوں میں ود بولے جانے اپنے باغوں میں چھٹکڑا کیا سب کو میں نے کہا کہ بابلوں جنگلات کا کہ پھر ایسے ہوتے ہیں آپ تمہارے گاؤں کا زمینوں کا غریبوں کا کتنا تنوع کیوں نہ آ رہا سب ہی ہوتا ہے تو خیر کیا بات ہم کرتے تھے بدل رہا ہے مطلب پوری جگہ بڑا جانے جو لگے بہانا نہ گھوڑے ہیں خبر میں کھڑے ہیں کھجاری کو لوکر چاہ کرے ہیں اور آ کے انہوں نے دیکھا مجھے بالکل کو دیکھو اس کو دیکھو اور سڑک وہاں پہ نے کہا کہ ایک یہ, یہ کر ہمارے ساتھ آیا ہوا تھا کہ یہاں تک کوئی بیٹھا ہوا تھا یہاں جائے گی کوئی پہچانتا تھا کہ نہیں پہچانتا تھا جی ساتھ ہی مرنگ ساتھی کا رات اٹھایا نا اس گلا جائے موب کھوا اور مرے مدد وغیرہ کی مدرسے بارے میں نسا بتا دوں ان کو بہت پیشابیا کرتا ہے جب دیکھا تو نکا کے فارسی کے شاید بڑے پہلے کے شاعر مرد استعمال کی دنیا دوست دار وہ مرد نہیں کہ دنیا کو دوست رکھتا ہے مرد واپس ہو کر آ گئے آگے لیتے رات سوئے اور دیکھا کہ میدان پر بڑا ہے اور بہت پریشانی ہے یا اللہ میں جان کے بیٹھے تو آ کر پھنسے ہیں تو دیکھا کہ بدل حیرات کا بھائی اور انہوں نے ان کی مختلف سامان کر دی مسلٹر ہم نے کہا کہ ہوا یہ تو اس بات کا ڈالا ہے کہ ان بزرگوں سے ملے گا پھر واپس آئے جب واپس آئے ملے ان سے گرد کیا بیٹھ کہیں آئے نہیں تو نے کہا کیا مزہ کہا تھا یہ نہیں ہے برد کاف ہوتا ہے برد نہیں ہوتا ہے نہیں ہے یہ ہر وقت ہے لیکن ریت میں کہیں تو خرچ نہیں پہلے جا کے اسے آگے پتا چل دیکھیے نمبر دستان کی دنیا دوست اللہ لہ رہے ہیں فلم بنی کا نمبر دستان کی دنیا دوست ہار گزردار دار. برائے دوست دار. بار ہے کہ کیونکہ دوست نہیں اس وقت سارا اگر دوست ہونا چاہے کیا اب نے فرمایا ریاست جانتی ہے کہ تم تو پھر بار بہت ڈر سے پہنچے اور وہ خطرہ ہوا کہ ہاتھ تو نہیں ہو گئے وہ تم نے بتایا کہ تم مار کے حساب کتاب میں ملے تھے بہو میں نہیں کر رہا ہوں سمجھ ہے تو الگ رسبت کا دو کہ تمہارے شہر اگر جنگل بچا پہ بچہ میرے یہاں جلدی کا سارا مار وہ اٹھے اور سارا مال الگ راستوں میں لینے کے لیے سبانا نمر دستان کی دنیا دوست نمر دستان کی دنیا دوست دار اگر دارد برائے دو دار اگر دارد برائے دوست, دارد. اگر دارد برائے دوست دارد. کی دنیا دوست اگر دار برائے روس اللہ خادم لے جا اور سایہ عبد الرحمان بلا ہند باب اللہ کبھی کیا بھی اور اس بار کی تاکیب کر کے گئے ان سے کہیں کہ آنے والے مہمانوں کو جو ہے کھانا کھلایا کریں اس کرنے والوں کو پال خدش کریں اور سایہ کر کے بہت سب سر اللہ ملن دینا یہ تو آسان ہے सकते عمر کو ساتھ رکھتے ہوئے آدھار طریقے سے رہنا آدھار طریقے سے ختم کرنا اور ہر وار سے آنے والے سائن کو دینا اور آنے والے مہمان کی خدمت کرنا سارا یہ میرے ساتھ یادہ اور آ رہا چلتا کرتا ہے ارے جانے ہر حوصلہ ہے چلتا جبیا تھے بہت متاثر مطلب دو شہر میں جا ہوا ہے کہ اگر فقر گیا ہے تو اگر فقر جائے فقر جائے فقر اگر پکڑے بچت میں شاہی ہم بچہ کے لوگ بڑا دلہ ہے رات ہم شہر بھی ہے مجھے یاد نہیں ہے بڑے تربیت ہے وہ بھی ندیم صاحب پڑا کرتے کو یاد ہوا فقر ہونا چاہیے کہ شکل میں سامنے دیکھنا ہو تو پورا ضلع ہے راجل میں دیکھو گے سامان اس چیز کے ساتھ کل کا دل کا ذرا جائے اور میرے لال کے پاس ضروری ہے اور اسے میں بچی ہوئی ہے تو زور جو ہے وہ کل سے ترک کو کہتے ہیں کل سے جب دنیا ترک ہوتی ہے کل سے جب دنیا ترک ہوتی ہے یہ زور ہے ہاتھ سے ترک کا نہیں کرز سے نکلنے کو تھا قرض میں نہ ہو ہاتھ میں ہو اس کا کوئی نقصان نہیں ہاتھ میں نہ ہو مچل رہا ہو اس کے لیے ارمانی ہو کر مچل ہو پھر پکا دین یہی فرق ہے دو ساب گرام بڑے بڑے زائدین ہیں اور ہمارا دل کتنا ہے اس کو نشانی ہو گئے اور ہمارے رات کے پاس دو قرضے نہیں ہیں اور دو قرضہ کے مان زندگی گزار بڑے ساتھ جب کہاں جاتے تو کبھی دکھاتا رہا تو کام نہیں ہوتا ہے دو سی بات کی یاترا کر ہوئی پہلی بات حلال حرام کی تمیز ہو اور یہ ترک سے زیادہ مشکل ہے دوسری بات ہے. مارک نہ ہو وہ یہ ترک زیادہ مشکل ہے کہ راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہر وقت کے لیے ہو پاس جانے سے خرچ ہونے پر زیادہ آدمی کو ہو رہی ہے پتہ نہیں جوڑ جوڑ رکھا رہا والا کے بارے میں پتا ہو پانی نکالو کتنا اور آئے گا نہیں تو میں نے کھلوایا وہاں پہ ہور میں تو مجھے آدمی نے کہا کہ ایک سو کتنے گھنٹے سلائے رکھے گا مشین کو سلائے رکھے تھے تو میں نے پانی کہاں جائے گا پانی ڈالی گھنٹے کو انگو پانی صاف پانی جایا ہو رہا ہے یہ کنویں کے بٹان کھلتے ہیں پانی اسے جاری ہوتا ہے سوائے دریا والے دریا بھی جاتا دریا بن جاتا اس نے کہا کو غور کرنے کے بعد اگر بند کر کے چھوڑ دیا تو پھر کو نہیں چلیں گے بھائی جب کل میں یہ باتیں حاصل ہو گئی اور وہ ربل میں ظاہر ہونے لگے تو سمجھ لا کہ توں نے دین سیکھ لیا ہے اگر نہیں ہوا تو سمجھ لیا کہ معلومات سیکھ لیں یہ ہم لوگوں کو میں اپنے آپ سے کہتا ہوں تم نظر چلو جنہوں نے بدھیان میں ہم وہی لوگ سب جو ہے کردار اس دن کو بناتے رہے کہ ہماری ساتھ گھر پر آئے تھے گھر والے نے بڑا کھانا پکایا ہوا ہے اپنے جا کے آٹھ دس مہمانوں کو لے کر آئے ہیں کہیے کیا بات کر تقریبی خیرات میں جو خیردار سوال دور دار دار سواب کیا ہے تو سب نے جو تقریر کر رہے تھے بچپن میں آج اور ہے یہ ہے اس کے لیے میں نے وہ تو لوگوں کو سدھار آتا ہے کہ لوگ سب کے خیال کریں ہمارے گھر کو بھیا گھر کا بھائی مزدوری سب کا خیال کرتے ہیں تو سب آپ ہم چار باز ہوتے ہیں اس یہ کریں اور کھائیں کہ تو خیر وہ یہ تھی کہ دنیا جب پھر سے خارج ہوتی ہے اس کو بہت کہتے ہیں جس کی ایک تاریخ کو مختلف کرتے ہیں جان سب آئے نہیں کب آئے ابھی آئے ہوں خیال کر ہاں حضرت کا ریٹ کرتے ہیں نا کہ اللہ کے لیے بطن کو چھوڑنا اور ایک چوٹیا ہر کی تعریف کرتے ہیں ہجرت है ہوتی ہے اللہ کے غیر سے غیر اللہ سے منہ مو موڑ کے اللہ کی طرف آنا یہ ہجرت ہے کنکن لکن اور معاشیت کو فرق کر کے تکوا پڑانا یہ چیز ہے یہ ساتھ اور جو وطن کو چھوایا جا رہا ہے وہ ان باتوں کے آسانی سے وہ کے لے کر جاتا ہے جب آل فوٹو کے ماحول میں ہوتا ہے وہاں یہ باتیں کھڑی ہو رہی ہیں یعنی مشکلات ہوتی ہیں اور عالمی سے ظلمان وہ گنا کرا رہے ہیں اس لیے ان دیا جاتا ہے کہ الحمد لربا سے کیا جو آئے ہوئے وہ اس بات کے سو کے رسول سو نے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں سے منہ موڑ کرلا کی طرف منہ کیا اور ماسک کو ترک کر کے ٹکوا فہرایا تو یہ ہجرت بات نہیں ہے ہجرت کی ورنہ جی ہوں اگر تجربے بٹن میں جا کر وہاں پر جو تو پھر گناہ اور کھلا ہو رہا ہے بٹن کا سرک کیا ہم تیرا برتن کا ترقی ترق کی ضرورت نہیں کرا رہے ہیں آج کیسے روپیہ والا مجھے اس آئی نے سب کچھ چھوڑ دیا اور بجلی کو گھر بار کو چھوڑ دیا گلی سے خراب آئے اس نے کہا یار جائے اور دنیا پر جو دو منٹ مات ضروری ہے دنیا چلی دیگن دیگن دنیا تو سرار آئے دنیا نہیں مجھے چھوڑنے کی ضرورت ہے باقی رہا ہے تو اگر اللہ کے غیر سب کے اوپر ترق کر کے اللہ کی طرف نہیں بڑا خود کو بزرگ کو, کو چھوڑ کر تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور جا کر سر مارکیٹ میں ہو رہا ہے تو اللہ کی طرف ضرورت نہیں کی اس میں ہے تو یہ وہ بھی پڑے گا کہ وہ ابھی سے پڑھے نا بدی بدر ہمر سیر تو جاتا ہاجر مطلب لگا سولی سرت ہوئی مانگا رہی ہے کہ بارے میں دنیا کو تو کمائے دنیا تو ٹھیک ہوا ہے سب کچھ ہے अच्छा के तो कह रहे थे ना उस नजीक का दूर नहीं था वो नूर गया तो वो के व्यवहार आज का میانجر ہے وہ مان کر ہی تک آ گئی تھی اور مکما چھوڑ رہی اندر بابا کی طرف آیا تو اس کے بارے میں کہا گیا ماہر اللہ کے مدد چھوڑا گیا ہے کیونکہ جو کل کی اس کی بادل ہی وہ نہیں ماشاء اللہ جی بھائی دوستوں یہ ساری عمر کالنگ کرتے کرتے کرتے کرتے کر محنت کرتے کرتے پر کرتے کل پر کرتے کرتے کرنا ہر لوگ کریں گے سمجھیں گے, گے پھر پڑھائیں گے پھر سیکھ لیں گے ادھر آئیں گے ادھر کریں گے یہ چار لمبی کوشش نہیں رہے گی اور اسی کو سلوپ کہتے ہیں راستے جو بیٹھنے والے لوگ بیٹھ کے رکھو گے رائے سلوک کہتے ہیں اور بیٹھ کے آدمی کو سالک رائے سلوپ اور سالک اور رائے تو پھر سارے شروع کیا ہے پھر گڑا سو گیا سالے کو پکڑنے والے یہ تفریح ہوگی یہ ساری عمر اپنے باتوں کے ساتھ نف کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے کریں کرتے ہوئے اپنے امال کو دست کرتے ساری عمر کرتے رہنا اور ساری عمر جو ہے سگ اور صرف سگ و دو میں ایک سگو ایک لگے رہنے. یہ ہے کہ یہ طریقہ ہے سب گرا میرے لوگ رکے جمع دماغ سے رکا جن نہ پاتے تو اسی طرح تو ڈے رو پیار یہ بڑا ہوشیار ہے تو ہو جائے اس تھی یہ دیکھ تو مہانندہ قرض یہ ہے کہ یہ اس میں لگے رہنے ہم سب نے اور پھر میرے بھائی تو روم میں عام ریحت اللہ نے لکھا ہے کہ جس بار پوری کے کل پر کیفیت کرتی ہے اور اس کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے نب کے کان اس وقت کہتے ہیں کئی کوئی کہتے ہیں کہ کئی آنکھوں سے نمی لوگ بہت تاکہ ان کو چاہے مکان وغیرہ کا پتہ پڑے تو یا اردو کو جو مارے گرا ہم آج کے لیے بنتے ہیں اردو ہی؟ کا معاملہ ہے بڑھتی ہے سارے بڑی جانے ساتھ دیکھا تو خیر وہی والا ہے نا تو اس میں تو بنانے کی شاز. ہیلتا نام ہاتھ سے گلتی ہے من من آدہ سبل تو چڑے وضو کئی سالوں تک جسے پہنچا رہے اللہ آخر کے بہت کیسے ہوگا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>